الحمد لله سبحان الله الحمد لله الذي هو اهل المغفرات والتقوى وَاسْقَلَاتُ وَاسْقَلَامُ وَاسْقَلَاتُ وَاسْسَلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْقَفَا خصوصا وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى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 لو آ من بلا اسمد اللہ ناس مدد کریم امی إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْقَلُّونَ عَلَى النَّبِ الْجَجَاءَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَقَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا شاپ بلند آباد میں سلام علیہ سید یا سیدی یا حبیب سلام یا سیدی خاتم من والا علی کبا سحاب سیدی مکین قلوب المؤمنین دل بدستا ورک حج اکبر حجبرست دل بدستر کے حج اکبر اکبرس از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست کا بامی رے خلی لے آرست کا رے خلیل دل گزر گیا ہے اکبر لکبرس حق جل مجد کریم آفو آفیت مو فرماوے اور صاحب دل بنا رہا. اس محافل شریف دا موضوع جڑا ہے اس دا عنوان ہے مومن کا دل بھی آرشت ہوگا مومن کا دل بھی میں اس واسطے آ ہے کہ عرش اعظم تو ہے نا جس پر اس ذات غیر مکیف ذات نے استفا فرمایا ہے عرش مجید عرش اعظم اصلی عرش و ہی خارجی جہان ہے اور مومن دل جہان دل عرش خدا ہے تو وہ بھی ہے یہ بھی ہے بھی دل ہے دل ہے مومن بھی یا مومن کا دل بھی عرش خدا ہے ارش خجد کریم یہ سلطان کے دوسرا میرا خیال ہے جلسہ جس حاضری ہوئی پہلے میں مو ایک موزو چند دن پہلے لایا ساؤنش معرفت نفس اس سے چ... کافی کچھ بیان ہوا ہے خصوصا اس موضوع دی مناسبت جہری گل ہے میں دو دینا کہ انسان چھوٹا جہان ہے اور ایک کائنات ایک بڑا جہان ہے وہ نوعل میں کبھی کہ سلیر انسان چھوٹا جہان اس جہان بڑا جہان وہ پھر اس موضوع سارا مناسبت جہاں سن وہ بیان ہوئی ہیں لیکن ہوں اس موضوع اس مقام کچھ نہیں نا بیان ہونا اگر کوئی اُن سن لگے تو زیادہ سمجھ آئے گا زیادہ لطف اندوز سبحان اللہ خدا. اللہ تبارک و تعالی ہرش آزم نا حکمت دے تحت بنایا کچھ نہیں کہہ سکتے اتنا ضرور ہے کہ اس مبارک مخلوق دے نام اللہ تبارکواد ایک خصوصیت حاصل ہے جس بنا چن اللہ کا ارش کر دیں سمجھا جائے اللہ تبارک و اعلی نے عرش آزم جڑا بنایا کس کیفیت نہیں سانو اس بارے کو اس علم یقینی حاصل ہے بس یہ یقین ہے کہ ہے اس ارش آزم اللہ تعالی نے خصوصیت تے. تے. تے. کوئی تعلق عرش خاص کوئی نسبت ہے جس کی وجہ اللہ دارش کہ اللہ تعالی نے اس خصوصیت نعلق نشتوا ذکر فرمایا اور رحمان رحمان نے عرش پر استوا فرمایا اس تعلق اور خصوصیت نشتوا ذکر فرمایا استوا کا کی من ہے یہ ایسا نہیں پہلے یہ متشاہ بحات چو ن جان مننا پہ سمجھ نہیں سکتا بیت المور اس کابے بالکل برابر سامنے ستوے آسمان اللہ تعالی نو اس بیت المور بھی نسبت تعلق ہے کوئی جس دی بنا دے فرشتے فرش تواف کرتے ہیں بیت اللہ شریف کا اللہ جی اللہ کا گھر کیسا عجیب گھر اتنے بھی کوئی نسبت ہے, برد ہے، برد کوئی تعلق ہے, برد ہے، برد کوئی خصوصیت جس برد ہے برد جس دی وجہ اللہ دا گھر کہ لیکن عجیب گھر جس گھر والا کبھی آیا نہیں مولا روم فرماند اس فقیر نے باج عزید بستامی آخیا سی بستامیا وہ ایسا عجیب گھر جیبے آیا کدی نہیں اور میرا دل ایسا گھر ہے جب گیا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خصوصیت ہیں جس بنا دی وجہ جس وجہ نسبت کرنے اللہ دا گھر وہ بیت المامور وہ بھی اللہ دا گھر عرش آزم اللہ دا عرش ارش کوئی نہ کوئی تعلق تخر اس ذات نو ہے نا یہ پتہ نہیں سام کیفیت دا کوئی پتہ نہیں میں اس وقت دو ارشا کی گل کر رہا سر وہ سب تو تچا اچھا سب تو تیوہ سب تو اور اچھا تچاش آزم سب تو نیواں مومن کا دل مومن بے دل اللہ تبارک و تعالی نے عجیب جوڑیا دل اس دلش آزم عجیب مناسبت اللہ تعالی نے رکھی کہ جس بنا اسنو خدا دا عرش عرش کہندے نے ارش نال عرش عرش نا. مناسبت آئے دل دل آئے آئے جناب دے سامنے ذکر کر پہلے کدی نہیں اکبر واہ اللہ تعالی نے اس ارش ن مجید فرماندہ اس ارش آزم نے چکا چار فرشتے تھے مقرر ہیں دنیا کار چار فرشتہ اس ارش آزم نکیا اللہ تعالی دی قدرت نال ہرشا ہے لیکن اس ذات پاک نے یہ اسباب کا جو جہان بنایا ہے تو اپنی قدرت نو حکمت چھپا درشتے بھی لیکن اسباب کے جہان ارش آدم داستے چار فرشتے مقرر فرمائے کن فرشتے چار فرشتے اللہ بہت برو کبھی چار فرشتے اسم ہو چکی خلے جدو قیامت دا دن ہونا یہ چار دی بجائے اٹھ ہو جانب یو عرش ربے کا یو میں اٹھ فرشتے چکن گے چکیا عرش عرش ہوا چار اللہ اللہ نے فرشتیاں چار نے چکے اور مومن دا دل جہر ہے اللہ تبارک و تعلق نے چار سفت چار رکنا تو پیدا فرمایا ہے اگ پانی ہا ت مٹی اس طرح چار سفت رب سونے دل چ رکھ اللہ حب. علم قدرت ارادہ کلام دل چ بنیا چار رکنا دوں. چار چیزاں اگ پانی ہوا، مٹی سدھان لاہ ا چکیا اے چار تو بنے پھر چار سفتان رکھ کے اللہ وقب چار سفت علم قدرت ارادہ کلام اللہ تعالی نے چار سفت دل چ رکھ رکھ کے چار تے دل ہے دا. چار دار نال دل ترقی پہ یہ ہوئی چار سفت ود دیا رد دیا رہدی علم قدرت ارادہ کلام دل دے چار دار سفت ودی رہی جس دی وجہ دل نو اللہ تبارک و تعالی دی مرفت حاصل ہوتی چار سفت اس دل دے اندر اس ذات پاک نے رکھی جڑے دل فرق پیدا ہوں نا انہوں دی قدرت ارادہ پورا ہویا کسی دا نہ ہویا کسی دا گٹ ہویا کسی دا زیادہ ہویا کسی دا کلام نافذ ہویا کسی دا نہ ہویا گل کیتی نہ ہوئی کسی ہو گئی چار سفتان دل عروج پہ ترقی پہ نک چار فرشتیا نے چکیا چار سفتان نے دل نا آلام مانا چاہ حقیقت آلام مارفت جدو خب د ویکھد کہ چل ہے اور گل جویں اگ ٹرے گی ابتدا کا مزہ ہمیشہ آخر چبتد ہوں گور کرتے انتہا لطف لینا اتوں کرنا پینا ہے تو تا جا کے اگان تو چار سفتوں کیڑیا کہ علم قدرت ہر کسی دل تل چل آدرت دل چل ارادہ دل چلا کلام دل چ سمجھ نہیں لگی نا یہ چار سفت الہ تعالی نے دل دیا بنایا انہوں نے نو رکن سمجھو تھم سمجھو جنہ تھما دسرے دل کلوتا جی یہ چار سفت نہ دل مر گیا اے جے عروج کرن تے سمجھ دل ترقی کر رہے اور دن ب دن وا ہر سدقے جا تو اے چار دی مناسبت اے نو دین چ رکھنا ارش آزم نکن آ چار ان چار نو اگر پھیلائیے نا یعنی چار دے غور کریے تو چار ددر جڑا بہت عجیب رات رکھد کائنات ساری جس پاسے بھی نظر مارے نا بے شک سبحان اللہ لیکن اصا چار رات اور گسا تج نہیں پینا صرف بیان کرنا بھی اس دل عرش نال نسبت کی مناسبت کی جس بنا عرش پہ بھی خدا درش عرش تو چار سفت قدرت ارادہ کلام اللہ تعالی نے سمجھو چار تھم چار ستون چار رکن بنائے دل دل اے علم اے ارادہ قدرت اے کلام جیس وقت سب حق تبجل ہو جاندی نا چار فرشتے سوائے ارش عالم اور خدا پاک کی عزمت و رکھن دے پتا ہی نہیںرش آزم ن چکن والے فرشتے ان مصروف نے اس ذات کی عظمت اور حبت کی انہوں نے کینات ہوئی پتا نہیں صرف اس ذات کی تصویر تقدیس تالزیم اج مصروف نے اور کسی پاس ان چار صفتہ? علم قدرت ارادہ اور کلام جس لیے چواں توجہ صرف اس ذات والا ہر پاسو کٹ اس وقت خدا بنجائی پھر غور فرماؤ چار فرشتے دیکھو نا جی علم دل لیکن علم تعلق کتنے کتنے جوڑی کہڑی کیڑی گند قدرت ہے کتنے کتنے استعمال کرتے ارادہ ہے کتنے کتنے کرتے پھرنے کلام ہے لیکن ایون آوارا جس وقت ان چار سکھتا غیرہ تو کٹ کے اللہ اوس دل و مصروف کرے اس وقت بن جل ارشد اللہ ولی لوگ تنہائی اچ جا وقت گزار دیک اللہ تعالی نے انی عظمت بخشی ہوے۔ ہو ای مہربان ہو جلوت <متدر> یعنی لوگ وہ او بھی انک مصروف نہ کرے خدا میں مصروف رکھے شیخ اکبر فرما نے جہا ہو کے رب لب کلیا ہو فرما نے کہ سلاحیت کٹ یہ ان کمزوری جڑے تنہا ہو کے رب لب لو کی اللہ تعالی نے کائنات ہر شہصن انسان اپنی شانا وا تو وا ظاہر فرمائی جن رب لبنا اندر چھتی لب سکتا ہے لیکن بشرقے کے فرماندے نہیں کمزوری پاسے بہ بہ کر رب لگنا نہیں لگی سمجھ آئی گل شیخ اکبر ہی کر سکتے کریے کسی فکیر لیکن اتلی سطح سطح کا بندہ اللہ د فقیر کا حق بندے عالم کے اعتراض کر سکتا پھر اللہ کے فقیر کے اس بڑا فقیر اعتراض کر سکتے اصل نہیں نا کر سکتے جی میں گل مشہور ہے ملا مشال جی دونوں ایک دوما کر دے چاننا نیتے بے شاہ منہ شریف چبدی جس حد ہے وہ کر ملان دے اتراج وہ کر سکتے تو خیر جناب علی شیخ فرماندے نے شہ اکبر فرمایا کمزوری خلا جاؤ مین ہو وا اللہ تعالی روزانہ نت نمیا شانہ ظاہر ہندی فرمایا ہر ایک شہر ویخ کے بندیاں مخلوق رہ کے فرمایا اللہ تعالی معرفت حاصل کرو اللہ قرب نرت حاصل کرو تو اللہ تبارک و تعالی نے چار یہ جیڑیاں جہاں ہیں ان چار سفت کسرت واہدہ تل یعنی مصروف رکھ کرنا یہ بندے نلہ تعالی کے قریب کردہ اور اس وجہ بندے کا دل الہ ارش بنتا سمجھ آئی کہ نہیں اللحم、اللحم、اللحم、اللحم علم ہے لیکن علم مشکل افزا تھوڑا علم ہے لیکن معلوم اللہ تو علاوہ غیر ہوں معلوم وہی بنے مراد بنے کلام ہے پر جا ذکر پیا کرے قدرت ہے لیکن حاصل کرنے جب صرف کرنا ہے تو صرف مارفت یہ چار سفت جدوں سارے پاسوں کٹی چکی اس رات لگ جمج تیرا ارش تیرا دل ادا ارش بنیا اور انہوں نے چنو چکیا ہوا تیرا دل ادار ارش بنیا چار سفتان نے ان چکیا ہوا اور چار سفت جیویں جیویں اللہ مصروف ہوں جان گیا اوے اوے دل بلندی نو جان ہے اور ودا جان ہے ہتا انی ایسا دل ہے کہ بزرگ فرماندن ہر شیات بھی پاس کیسے عجیب گل بلندی انی کہ عرش ذات حق توجہ عرش ذات حق دی مارفت تو خالی اینو بلندی لبھی ذات دی مارفت تک جا پہنچیا چھوٹا جا یہ تعالیٰ بنایا گنچے ورگا دل کی شکل ویکو ناج لگتا ہے جی میں فل کلن تو پہلو گا بزرگ صبح کی ہا چلتی جنو نسی میں صبح کہ گنچے کا منہ کلتا فل بن جائے راتھی ویکا ہونا صبح ویک ہونا پتی وکری وکری ہوں جائیں پتی جان گیا جنیاں قدرت نے ہیں مرشد دی نظر یہ بالکل ایو ہندی جی نشی میں صبح چل گئی دل گنچے آگوں پئی یہ کھلنا شروع ہو گیا کھلیا علم قدرت ارادہ کلام یہ چارے پھر یہ پھیلنے شروع ہو گئے علم وسیع ہو گیا قدرت وسیع ہو گئی ارادہ وسیع ہو گیا کلام وسیع ہو گیا رب زدنی اتنی علما یہسط پیدا ہوں گئی کل کل کے فرج بنتے ارش آزم یعنی گوس پاک ورگیاں دل ایسی ہند نے کہ ارش آزم ادھر پاسے پیا رو کیا سمجھ نہیں آئی وجہ ہے کہ جی سنا کے اس دعوے دلیل تور اگے چلے ایک شخص نے خواب تکیا تک جی، سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ, اللہ چکیا ہوا علماء گل گیا تابیر پوچھنے آلما نے آخیا بے لیا دی دے سکتا ہے بھاجی پوستا می دے, دے با آپ پنڈ شریفل ٹر پیا ہے اگوں جانا ہے دیکھا تو جنازا پیا پوچھے کہ جناد ہے دسیا پریشان ہے کی بنے میں تخواب دی تعبیر لین آیا چلو خیر جاب کی تعبیر نہیں بج سکیا اللہ دے پیارے دا جناد ہے یہ موڈا دے, دے لو جدو موڈا دتا ہے باجدی اٹھ کے بیٹھ کے چار پائی دے پرماتے نے پہلی آ کر دیتا بھی لوگ توج فرمایا بے لیا تری خواب رو گئی کل کل مومن ارش مومن میں چکیا ہی سب اللہ دے عرش نو چکیا توجہ ہے اللہ اکبر اللہ سلطان اللہ رفیع فرمان دے دل تھے دفتر واہ والا والا کریم کری ہوں ساری عمر پڑی پڑا دالیا سس کمالیا ہوں تو جہ اندر اقبال جڑا فرما ہے زبان سے دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہ بتیا لا الہ دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں یہ اقبال فرمایا دلو نگاہ مسلمان علم ارادہ قدرت کلام چاروں دی توجہ جد اللہ والو جاوے اسلے دل مسلمان ہو اللہ دا عرش بنتا ہے اس دل چ رکھا نے آگ پانی ہا مٹی چار چیزاں تو بنا کے چار سفتان ارش ن چار فرشتیاں چکیا ہوا ہے جدو کیا کچھ نہیں یہ سکتا لیکن دل مناسبت اللہ وحد اولا شریک اس دل جدا علم رکھیا قدرت رکھی را رکھا کلام رکھے او اوے اٹھ فرشتیاں چکنا کی مطلب اوے دگنے ہو جان گے فرشتے جب کیا متا ہے کا دل دگنا ہو جانا کیون دگنا ہو جانا ہے درویش جی اتے کسی غیب کا علم نہیں ہوندا گا ہو جانا رہے. قدرت محدود نہیں کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا جدو اتے جاوے گا اللہ تالا نے قدرت نگنا کر دینا ہے مومن اپنی قدرت جو چاہے گا کرتا گا علم دگنا ہو گیا قدرت دگنی ہو گئی ارادہ دگنا ہو گیا بند پکڑی ہو جانی بندہ اراد شئے اب لہو کل فلے پو ارادہ کرے گا فلانی شے اسلے موجود ہو جاوے گی اتنے سٹ جی ہر فرما دے گا یا کن آخر شہ موجود ہو جانی بن جانی ہے کیوں اس واسطے اللہ واہد شریف مولا نے ان چار سفتان مومنٹ دیا چار سفتان نو بڑھا د تو مصروف ہوں توجہ فرما سد کے جا اس ذات کریم نے جیڑیاں چار سفر قیامت والے دن دگنیا کرالی نے اللہ نے قانون بنا جو قیامت جو جنت مولا سونے رکھا ہے وہال رکھی نے جو جہنم سونے نے ہر ہے مومن دے اے چار سفت دگنیا دی مثال اس لات نے قائم کی جن دل بڑا لیا بے. ج نہیں کر سکا کم کر نہیں کرم وہ کن فرماوے چیز جاری خدائی آ قدرت ہوا بخانا ہے اے مثال جیو نہ دی جنہاں جنہوں نے سن ججنت بنا جنت ہر ہونا ہے اتنے بابے فرید مرگا کوئی کوئی توجو سجنا اور بیت اللہ شریف اتاف کردے طواف کردی کر مخلوق خدا طواف کر دی زیارت آستے دوروں دوروں جی آ شیخ اکبر فرمے نے جس دل اللہ نا اس دل دا طواف اللہ کرتے رحیم غفور ستار اے ستار نام نے اللہ دے اللہ نام دے اللہ دے فقیر دے دل کا طواف کردے اکھے نام والے نام والے نام جدو دیکھتے نے اتے نام والے اللہ اکبر ون سام اس ذات دل دو تجلی پا کے طواف کر رہے نے جیڑی ذات دام توجہ نہیں فرمائی ہوں ادھر سجنا رب واہدہ الاس شریف سونے نے مومن دے دل عرش ورگا بنا لیکن مومن دی محنت دنال مہنے مہنے جے کرنی یہی اے, اے نا کہ بغیر محنت ہی بن جائے تو جی محنت کر لو نا ہوئے ہوئے ہوئے سمجھ دنیا چ جنت بن دنیا چ جنت جنت بن گئی شیخ باج ادید گستامی سرکار دے بارے لکھا ہے آپ گوڈے مار کے سرخ اکا پاک میں اتنا ندر چکی بیٹھے نے حضور خیر بے یار میں چکن والے فرشتوں میں پوچھا وہ فرشتے دسو رب تک واہ جزید آ مشہور ہے تڈے کول <تصفح> تا توجہ نہیں فرمائی فرمایا باج ریت ات مشہور یار تمج نہیں لگی یہ زمانہ بنیا گول تبج یہ زمانہ کی ہے اگر اتوں آسمان تو کوئی شہ آگر فرد کرو تھی آس جتیں بیٹھے اگر اتو کو کوئی شاید تھلے سٹ جی تو آسمان جڈ گئے لگی کیونکہ یہ ہے گول آنڈے دے زردی. زردی دے اتلا پاسا پردے دے اتو کوئی شاہ سٹو تے زردی تے گی تے زردی تو کوئی شاہ سٹو تھلے نو پھر پردے دے. پردے پر جانی آہ. گول سوئی مارو ایک پاسو مارو گے دجے سرے تو نگل جا نکلنی تو پھر اسی پردے کے اتو ہے یہ آسمان ہے پردے جی پیاز رب واہدہ شریق مولا بندیا نقل بندیان نیب کرنے اس عرش د پتے دسے ورنہ جے تو آنکھیں میں رب ن ات اتو لبن رب ات ہونے آسمان سے جی تھلے نظر مارے تو پھر تھلے بھی آسمان کدرو لاستے مارفت فکیر اتنا کھلوی نہ رکتی کہ سونے نہ دوں لب نہ سجے نہبے جدو اپنے یہ مطلب ہے مومن دا دل عرش خدا نا سلطان لارفی فرماؤں فرمایا نہ اللہ ملیا نب خان کب نا رب علم کتاب ملیا ملیا کی چہراتے رخ میاں ڈی پہ حسابے باہ جدیا بہو کل عذاب اگر سارے ادا کو جام چھٹ گئی اتنے لبنا کی سجے لبنا کی کبے لبنا مرشد جدو ملیا ہے نے نظر کرم دی فرمائی ہے گلچا ملتا ایسا کھلیا ہے یہ پہلی اللہ کا عرش محسوس ہو گیا جدہ مرشد کھڑے اسی چھٹے ہی کل ازاپے ہوں <تكلم> قلع. قلع. پڑی اللہ تعالی نے فرمایا سڈیا گلا سمجھ آندیا ل من کان لو کل جل ہوا اللہ کریمہ کیڑا بندہ جا دلوں خالی توجہ نہیں برمائی ل من کا نہ لم شہید گل پور سرمایا یہ عجیب من فاصلہ کری ہے کیسی عجیب یا دل والا ہو یا تمجہ کے ساتھ سننے والا ہو یار بندہ ہر ایک دل والا جی ہر دل والا تو پھر یہ فرما جس کا دل ہو یہ ایسی عجیب گل دل ہر کسی کو لیکن اس دل نو بنا وے توجہ نہیں پھرتا لے عرش بنا لے گا اس لئے دل ہوں دل ان خود سمجھا دے گا یا کسے تو سنے تج آ جائے گی نہیں دل جی عرش بن گیا تو اپنے سمجھا دے گا توجہ نہیں فرمائیگ سجنا ارش آلم اللہ تعالی نے ساری کائنات تو وسیع بنایا ان کے اعظم، محیط اعظم، ساری خدائی نو نے گھیریا تو جسل مومن کا دل ارش بن ہے ساری خدائی مومن کا دل گئی اللہ دے, دے دل کائنات نو گھیری کڑے جس دل دے اندر اس رات کی مارفت عشق تے محبت آ جائے وہ دل بھی ساری کائنات نو گھیر ل مثال یہ ہے مرکزی سیکٹریٹریٹ سیکٹریٹ جان دیکٹریٹ یعنی پنجاب اگر کسی سوبے کا سیکٹریٹ نا تو اتنے بیٹھتے سیکٹری دا مطلب ہے پوری کائنات نبھال کے بیٹھا یعنی پورے سوبے نو مرکزی سیکٹری مرکز نو سنبھال کے بیٹھے جو کچھ ادھر ہونا نظر چاہیے یہ مطلب ہے نا ارش آزم یہ ہے سیکٹریٹ مرکزی جو کائنات چند اتوں ہر شخص جسے اللہ نے فقیر کا دل ارش بندا ہے, بن ہے. ہے مرکزی سیکٹریٹر اس پات مرگا دا ہے اور میرے کو رات بھی پوچھتے نے دن پوچھد چند ہے. ہے سورج پوچھ کے چڑھ گا تا سمجھ آیا آ گئی گل سمجھ کیوں جس ذات کریم ادر امر نال کئی چل رہی جد وہ ہو جائے تے اے عرش بنیا عرش بنیا تے ہوں اس ذات پاک نے کائنات وابست نہ کر دی دریا والا پانی وہ پوا کو ٹرد رات دن راتے نا کسم لاتی ایسے ایسے پیت نہیں جبان بزرگ فرما دے اللہ تعالی نے اپنے فکیر دل کو جو راز بخشے ہوں جو رحمت نے اگر دنیا کے خلج یہ سجدے آخ خدا پر اس ذات نے کرم کیا ہوں صرف وہی پچائی پھرتا ہوں کس لے منہ بچوں کا نکلنا رات دن میرے کو پوچھ کے چلتے نے کس وی حال ہے راتی زاری کر راتی زاری کر رونی میٹھا ہاتھی سوند سجنی آنہار سدا سب مطلب منہ کھل آسمان زمین سب میرے ارادے میں کسی کھاتے دا نہیں وہ دو حال ادے جی ادھر نظر مار دیا شانا ویخ د فر منہ شریف چلا کر پتہ لگتا ہے کہ لگ رب دا کو خاص بند دا ہے جسل اپنے دل میں پھر نیواں ہو جان پھر سارے دعوے دی بجائے پھر وہ شہس شادی گل آ جمع نے جنگل گزر رہا آواز آئی میں کیا پتہ نہیں جگی کوئی کتا کتنا فرماندر میں جگی دے کری گیا نظر ماری کتا کو بندہ ایک ہے میںرج کی پر نہیں کتا کوئی نہیں میتے واگارگاہ بونکنا پیا میں سنیا کتیا جاندے میں کتا بن واو پت میرے تو لہم سے ترسا دے دو ہال نے ادھر گا جڑا فکیر منہ گل سمجھ کے آخ کتے نالوں بہن نہ فکیر دو ہال دے جی نگر ادھر جے خدا سمجھ آئی کوئی نہ کل بول مو میں توجہ نہیں فرمائی اللہ شاہ سونے نبی سرور صدقہ معاف فرماوے اور صاحب دل بناوے میں سفر کرنا ہے بڑی دور پہنچنا ہے بابا جمیل صاحب حکم شریف نے ٹالیا جی سنا اچھا جی فرمائش فرما رہے ہیں میرے آقا میرے مولا میری جان سونے میرے آکار میرے مولا میری جان سونے کوئی رہا سویا میرے آری مولا میری جان سونے کرو یو کا ایشارہ کفر ہوا پارا, پارا کرو گلی کفر کفرو پارا پارا مٹ نشان سونے میرے مولا جانج کی تیری چشتی ڈولتی ہے سو نشتی ارض کی تیری چشتی ڈولتی ہے سو کشتی فکر کا دار سویں کشتی پان سونے میرے آقا میرے مولا میری جان بیٹھا جو شخص ہر بات پر جھوٹی قسم اٹھائے یہ جو شخص اس طرح کے سوال ہوتے یہ کسی نشانہ بنا کے کوئی بندے پوچھتے نا جو شخص جھوٹ بولے وہ جا پوچھنے والا ہے وہ کچھ کوئی بیٹھا ہے نشانا بنا رہا ہے سیدھی گل اج کا جہاں کو مسلا پوچھو میرے سامنے آئے او سامنے لایا جیسے بارے میں سوچ کے دساگا بھی ہاں آب، آب، آب، آب آب، آب آب یار آ فری بھائی اللہ پاک قبول و منظور فرماوے رحمتا تا فرما جنہ نے جلسہ کرایا انہوں نے ہوئی اشا وی دفنایا نے سبحان اللہ انہوں نے بے کو جلسہ نہیں روکا اللہ پاک حضور پاک اس جلسے اللہ سنسکار بخشتا مستفی رحمت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پیلا خوں سلام شمع سہانی گھڑی چمکا توے پاک جس سہانی گھڑی چمکا توے پاک دل افرو سات پلاس مایت پیلا شا سب سب لگ